السلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد امام ربانی مجدد الفسانی کانفرنس میں نور ٹی وی کے لائیو اسٹوڈیو سے ایک مرتبہ ہم آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں وقفے سے پہلے جس محبت کے ساتھ عشق و ایمان سے لبریز گفتگو مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری دعام و ملع کی آپ نے سماعت فرمائی کہ جس انداز سے آپ نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو افکار کو اور کردار کو پیش کیا یا اللہ پاک کا آپ کو خصوصی عطیہ ہے اور محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت مجدد پاک کا براہ راست فیض آپ کائنات عالم کے سامنے نور ٹی وی کے ذریعے پیش کر رہے ہیں سنا نے ترمیزی کی حدیث ہے اللہ کے پیارے حبیب نبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے نہیں معلوم کہ اس کا اول بہتر ہے یا آخر بہتر ہے وہ جب برستی ہے تو پھر وہ رحمت کی مینا ہوتی ہے اور جب کھیتیوں پر برستی ہے تو وہاں پر وہاں سے فصلیں اگتی ہیں اور زمین پر برستی ہے تو سبزہ اگتا ہے اور اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسال دے کر امت کی کائنات عالم کو یہ بتا دیا کہ ہر دور میں جب بھی دین اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی اللہ پاک اپنے محبوب اور مقرر بندوں کے ذریعے دین اسلام کا دفاع کرتا رہے گا اب ہمارے سامنے تشریف لاتے ہیں مفتی اہل سنت پیر تریقت رہبر شریت حضرت علامہ مولانا مفتی پیر عبد الرسول منصور نقش بندی مجدی آپ کا عنوان ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں جو امامت اور خلافت کا تصور پیش کیا وہ کیا تھا کہ بلا مفتی صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ نور ٹی وی کے ناظرین اور روح زمین پر اس وقت آپ کی آواز جا رہی ہے آپ روح زمین پر بسنے والی انسانیت کو یہ بتائیں کہ حضرت مجدد الف رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں امامت اور خلافت کا ایک تصور پیش کیا وہ تصور کیا تھا اور اس کے نقوش کیا تھے الحمد الحمدللہ وحذا وسلات وسلام علام ولی و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ ولمک تو و العلم بالکست صد اللہ عظیم صدول نبیلکری ملام حضرات کرامی قدر مشائق اظام ناظرین و مشاہدین آج پھر نور ٹی وی کے اس مرکز میں اسٹوڈیو میں ایک خدا کے محبوب خدا کے مقرر اور خدا کے برگزیدہ بندی کی خدمت میں ہم اپنی عقیدت اور محبت کا نظر ناپیش کرنے کے لیے حاضر ہے اللہ اس ادارے کو سلامت رکھے جس کے فیضان سے آج عالم اسلام منور ہو رہا ہے فیضیاب ہو رہا ہے اقتصاب نور کر رہا ہے مجھے اس مقام پر حضور مجدد پاک قدس اللہ صلی والعزیز عزیز کا وہ خوبصورت شیر یاد آ رہا ہے جو آپ نے اپنی اس ابتلا اور امتحان کے دور میں ارشاد فرمایا کسی نے پوچھا کہ حضرت قدر ابتلا قدر کٹن امتحانات اور اتنی استقامت یہ جرت, جرت, جرت یہ ہمت یہ استقرال یہ جاو جلال کیسے برداشت کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں چلام آف تابم چلام آف تابم حما ز آفتاب بینو آفتاب بینم میں کسی آفتاب کا غلام ہوں جو کچھ کر رہا ہوں آفتاب کی روشنی میں کر رہا ہوں برادر کا اپنا رنگ تھا نا تو فرماتے چو غلام میں آفتابم جو غلام میں آفتاب حمز آفتاب بینم نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گوئی <سؤال> نہ نشب، شبم نہ شب پرستم نہ رات ہوں نہ رات کا پجاری ہوں <سؤال> کہ خواب کی باتیں کر رہا ہوں تو غلام آفتاب ہوں ہم یافتاب و اور نسلے فاروقی کا یہ عظیم سفوت فاروق اعظم کے خاندان کا गाम, गाम, गाम। چشم و چراغ وہی جرت ہے وہی ہے وہی جاو جلال ہے سکندرانہ ادائے کلندرانہ جلال مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے سعید کائنات سید العالمین محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ تعالی کتنی خوبصورت بات ہے جب میں نے جب وہ بات پڑھی یقین کیجئے کہ کئی دن تک اسی مستی میں پھرتا رہا اسی کیفیت میں ڈوبا رہا کہ سید کائنات سرور عالم سرور و کا جناب ختمی مرتبت سید العالمین محمد الرسول اللہ تبیعت حاضر ہے نا آپ اپنے عظیم غلام کے متعلق فرماتے ہیں اول من یوساف اللہ یوم عباده عمر الخط قیامت کے دن اللہ جل اپنے بندوں میں سب سے پہلے جس بندے کے ساتھ مسافہ کرے گا عمر بن خطاب ہوگا اپنی شان کے مطابق خدا مسافہ کرے گا اور سب سے پہلا وہ بندہ جس کے ساتھ خدا نے مصافہ کرنا ہے قیامت کے دن عمر بن خطاب کی ذات بات سبحان اللہ چ غلام یافتابم ہمازی افتابو بینم نشب ہمشم نشب پرستم کہ حدیث خواب گوئی چلتے ہیں اس آیت کریمہ کی طرف اس کے بعد میں آپ کے مکتوبات شریف میں سے صرف برکت کی تحصیل کے لیے ایک مکتوب کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی سہای کریمہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے شاہد اللہ اللہ نے شہادت دی اللہ شہادت, دی اللہ شہادت دیتا ہے کس بات کی دیکھیے جو خود لا اللہ اللہ ہے وہ شہادت دے رہا ہے اپنے بارے میں یہ ہے شہادت الذات ذات کہ خود ذات اپنی ذات کے بارے میں گواہی دے رہی ہے کہ وہ وہد ہے یہ ہے شہادت یہ پہلی شہادت ہے اور آگے فرمایا ول ملا بھی شہادت دیتے ہیں کہ لا الا یہ شہادت ہے بال فرشتے مشاہدہ کرتے ہیں اس کے جہو جلال کا اس کی صفات و کمال کا تو فرشتے مشاہدے کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کی اس کی توحید و تفرید کی دعوت دے رہے. یہ ہے شہادت بل مشاہدہ اس کے بعد فرمایا ولم اور علماء بھی شہادت دیتے ہیں انہ علماء شہادت دیتے ہیں بل استدلال. وہ دلائل دیتے ہیں خدا کی بہدانیت پہ خدا کی توحید پہ خدا کی تفرید پہ خدا کی فردانیت پہ علماء استدلال کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ انہو لا یہ تین شہادتیں اللہ نے علم کا درجہ شہادت کے سلسلے میں ملائکہ کے بعد رکھا ہے پہلی شہادت اللہ کی دوسری شہادت ملائکہ کی اور تیسری شہادت ہے اور علماء کرام کی علماء حق کی جو بات کر رہے تھے آپ سو بھی ہیں لیکن علماء حق کا کام ہے شہادت دینا اسی لیے میرے اور آپ کے آقا میرے اور آپ کی جانور ایمانوں کی والی وارث تاجدار مدینہ سرور دنیا دین دانائے سب ختم رسول سید العالمین محمد رسول اللہ آپ فرماتے ہیں انتم شہداء اللہ فی الارض میرے غلاموں تم اللہ نے زمین میں اپنا شہداء بنا کر بھیجا تم شہادت دینے والے ہو تو دوستو حق کی شہادت یہ علماء کی ذمہ داری ہے جسے وہ حق سمجھتے ہیں شہادت حق کا فریضہ ادا کرنا ہماری دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی آخری امت ہیں اب نبی پاک سرور علیہ وسلم کی بابرکات کے بعد کوئی نبی تو نہیں آنے والا اس لیے وہ شہادت حق جو رسول اللہ اپنی زندگی میں ادا کرتے رہے اب علماء حق نے اس شہادت حق کو ادا کر رکھا اب علماء حق کی وہ ذمہ داری الحمدللہ ان علماء میں سے ان اصفیا میں سے ان بندگان خدا میں سے ایک نام امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنی پوری زندگی میں شہادت حق کا فریضہ ادا کیا جتنی آزمائش گزری جس قدر ان کی سیاسی مذہبی دینی سماجی خدمات ہیں یہ شہادت حق تھی جو کہ امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں ادا کرتے آئے آئیے دیکھتے ہیں مکاتیب کے آئینے میں مکاتیب کیا ہے جب میں ان کا مطالعہ کرتا ہوں ان کے हैं ہو چکے ہیں اردو میں بھی अरबी موجود ہیں عربی میں بھی اب یہ بہت بہت کتاب ہے تاریخ یہ اسی سال پرنٹ ہو کر آئی ہے بیروط لبنان سے ارب دنیا کے لیے یہ بہت بڑا ایک قیمتی ذخیرہ ہے آپ کے مکاتی پانچ سو سے زائد ہیں جو آپ نے لکھے اپنے مریدین کو متأثرین کو اپنے مومین کو اسلحے احوال کے لیے تین زخم جلدوں کے اندر آپ کے مقاتی موجود ہیں اور ہر زبان میں ان کا تجمہ بھی موجود ہے تو دوسری جو جلد ہے اس میں مکتوب نمبر ہے چھتیس کیا نمبر ہے اس مکتوب کا مکتوب نمبر چھتیس کا میں انتہائی اختصار کے ساتھ آج عالم اسلام کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہا ہوں اور وہ بھی نور ٹی وی کے ذریعے سے یہ حضرت کا فیضان ہے کہ یہ سلسلہ ہوا ہم تو ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں ہاں درد و علام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اب ہمارے پاس اور کیا ہے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں الحمد اللہ کرے ان اللہ والوں کا فیضان اور آم و تام رہے تو دوستان گرامی قدر آئیے مکتوبات شریف کی طرف چلتے ہیں اور سیدی آقا نعمت حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ایک مکتوب کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں کیونکہ اس کا تفصیلی اور تحلیلی یا تحقیقی زیادہ لینے کا تو وقت نہیں ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ پہلے بھائی میرے وہ وقت کافی لے چکے ہیں جی تو یہ, یہ مکتوب حضرت نے خواجہ محمد تکی کی طرف رکم فرمایا نام یاد رکھنا خواجہ محمد ان کے مریض تھے امامت اور خرافت کی جو شری حیثیت ہے کہ کسے امام مانا جائے امامت کے اور خلافت کے درجات کیا ہیں مقامات کیا ہیں کہ مراکب کیا ہیں اور کس نظریے کے تحت ہمیں اسلام کے اندر امام کو امام تسلیم کرنا چاہیے تو امامت و خطابت خلافت کے موضوع پہ امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدین کو اللہ وجہ بصیرت رقم فرماتی اس کا ترجمہ کچھ یہ ہے فرماتی ہے کہ ایوہ تالب اے نجات کے طالب اے طالب نجات اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نجات ہو جائے اور قیامت کے دن سرخر ہو کر بارگاہ کا مصطفیٰ میں حاضر رہے تو فرماتے ہیں نظریہ دے رہا ہوں امام ربانی کے دربار سے آپ کو نہ صرف آپ کو بلکہ کائنات میں رہنے والے اہل سنت الجماعت کو اور یہ میں نے کیا رہا آج سے چار ساڑھے چار سو سال پہلے امام ربانی نے اپنا یہ نظریہ رقم کیا ہے ایک نظریہ نہیں ہے یہ ایک مقدس دستاویز ہے یہ ہمارے عقیدے کی اساس ہے ہمارے جذبات کی ترجمانی ہے اقاد اسلامیہ کا یہ ایک عظیم الشان منار ہے تو فرماتے ہیں کہ من علامات اہل والجماع، سنت والجماعت کی علامات میں سے یہ علامت ہے تفضیل و وحب الخن تفظیل شیخین چار صدیوں پہلے کی بات کر رہا ہوں آج کی کسی کسی سکالر, کسی فکر کی بات نہیں کر رہا یہ امام ربانی کی بات کر رہا ہوں اور صدیوں پہلے کی بات رکم کی ہے دوستو جب میں نے یہ پڑھا تو سوچا ارے یہ جملہ تو آبر سے لکھنے کے قابل ہے یہ تو موتیوں میں تولنے کے قابل ہے یہ تو پھولوں میں بسانے کے قابل ہے یہ تو ہرزے جام بنانے کے قابل ہے یہ مامی ربانی کی قلم سے ان کے نوکے قلم سے نکلنے والا یہ جملہ امام تیری قلم کو چومنے کو جی چاہتا ہے ایسا خوبصورت عقیدہ اسلحے عقائد کے سلسلے میں اور ہیں سنیوں کی تو علامت یہ ہے تفضیل الشیخین شیخین سے براد ابو بکر ہیں اور حضرت ہیں، ابو بکر اور عمر کی تفضیل کا عقیدہ رکھنا یہی سنیوں کی علامت ہے پہچان ہے آئیڈیا ہے یہ ہماری آئی ہے یہ پہچان ہے کہ شیخ سب سے پہلے امامت تو خلافت کے سلسلے میں شیخین کو تفضیل کی جائے و و محبت اور اور نبی کے جو دو داماد ہیں عثمان غنی ہیں مولا علی ہیں ان سے محبت کی جائے دل جان ان کی محبت اور شیخین کی تفضیل فرماتے ہیں ان کا اجتماع ہوتا ہے تو سنی بنتا ہے الگ الگ بھی نہیں جب یہ دونوں چیزیں کسی دل میں جمع ہو جائیں تو پھر اہل سنت کی آمد بنتی ہے اللہ اکبر فرماتے ہیں من من خصائص یہ سنیوں کے خصائص میں داخل ہے یہ ایک نظریہ دے رہا ہوں یہ سنیوں کے خصائص میں داخل ہے آگے چلیے بڑی خوبصورت بات ہے مفتی صاحب آپ کے لیے فرماتے ہیں تفضیل شہ ساب تم بے اجماع صحابہ یہ اجماعی مسئلہ ہے اجماعی یہ اجماع صحابہ کا محبا. یہ میں نہیں کہہ رہا محبا. یہ وقت کا مجدد کہہ رہا ہے محبا. جن کے تم خطبے پڑھتے ہو جن کی تم ریفرنس دیتے ہو جن کے نام سے پر تم نے اپنی دکانیں سے جا رکھی ہے وقت کا امام کہہ رہا ہے اور چار سو سال پہلے کہہ رہا محبا. ہاں فرماتے ہیں تفضیل الشیخین بھائی یہ تو طے ہو چکا ہے نا شیخین کی تفضیل کا مسئلہ نہ اٹھاؤ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے بے اجماع صحابہ کیا ہے بے اجماعی بے اجماع, اجماع صحابہ تابین کما نقل کابر منہ امام شفیع رحم اللہ منہ ہوں شیخ اب الحسن عشری رحم اللہ ابو السر شریف کون ہے شافی کون ہے یہ وقت کا بہت بڑا امام ہے اگر ان کے بات کا یقین نہ کرو تو لوگ اتھارتی ہیں اسلام کی پہچان की سلسلے میں شافی کا نام بھی بہت اونچا نام ہے ابو السر کا نام بھی کہتے ہیں ان کا یہ इनका ہے اس پر इस ہو چکا ہے اور میں نے محضر نامہ میں جو, جو جامع اسلام میں ایک محضر نامہ میں نے تیار کیا تھا اس میں میں, میں نے کہا تھا کہ ہجما ہو چکا ہے شیخین کی تفضیل پر امام حجر نے علی کاری فرماتے ہیں کہ ہجما ہو چکا ہے شافی صاحب فرماتے ہیں کہ اجماع ہو چکا ہے ابو الحسر فرماتے ہیں کہ ہجما ہو چکا ہے بجھار ہوں بگڑی ہے میرے نیجا پار لگا جانا کہ میں اس سلسلے میں پاکستان کے کسی جیلانی کو سچا کہوں یا سرحد کے امام ربانی کو سچا کہوں فیصلہ تم کہلانی جیلانی کی بات نہیں کرتا میں امام ربانی کی بات کر رہا ہوں بولو میں کس کی بات مانوں فیصلہ تم تمہیں چھوڑتا ہوں چار سو سال پہلے امام ربانی فرماتیا کہ اجماع ہو چکا ہے امام ربانی کہیں اجماع مسئلہ اجماع ہے شافی کا مسئلہ اجماعی ہے ابن حضرت مسئلہ اجماعی ہے وہ لالی کاری کاسئلہ اجماعی ہے اور جلانے لیکن جمہور کا ہے میں پڑھ رہا ہوں فرماتے ہیں کہ الا سار سارمت امر کتی اللہ سارمت امر مجدوں کو نقش بندیوں کو تو کھلے دل کے ساتھ اپنے امام, امام کا طول جا وہ سننا چاہیے نا تو فرماتے ہیں ال تمام امت مسلمہ پر شیخین کی تفزیر یہ اجماعی بھی ہے اور یہ بھی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں حال ہے بہت بہت خوبصورتی انہوں نے یہ لکھا ہے رہا تو فرماتے ہیں کہ وہ جن سابط انجہ ال کریم خود مولا کائنات کی بات کرتے ہیں خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک خبردنی اس کو کے طور پہ مانا جائے بے تواتر کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے, ہے, ہو چکا ہے مولا کائنات سے کہ انہو قانا فی یقن خلافت ہی واحد مملقته امام الجمل الغفير ملائکائنات اپنے دور خلافت میں ہمیشہ علان لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے کیا کہ فرماتے تھے فرماتے تھے, فرماتے تھے, فرماتے تھے کہ فرماتے تھے کہ ان ابا بکر و عمر افضل هذه الامه کہ ابو بکر اور عمر اس امت میں سب سے زیادہ افضل تو دوستو تفضیل شیخین کی تو باتیں چھوڑ دو ختم اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں یہ ہے تو یہ ہے امام ربانی کا نظریہ اور فرماتے ہیں محبت الختن پھر ایک ایسا دور آیا کہ لوگوں نے کہا جو علی سے محبت کرے گا ماض اللہ وہ راپسی ہو جائے گا تو فرماتے ہیں نہیں امام ربانی نے فرمایا رافضی وہ نہیں ہے جو علی سے محبت کرے فرماتے ہیں کہ جو علی سے نفرت کرے وہ خارجی ہے اور جو علی سے محبت کرے وہ سنی ہے یہ لکھ رہے ہیں یہ لکھ رہے ہیں ہم نے تو راوضی اور خارجیوں کی تعریفیں بدل دی ہمیں لوگ خارجی کہتے ہیں ہم محبت علی کے دارے لگاتے ہیں دعوی کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں نہیں علی سے محبت کرنے والا خارجی ہے یہ بات نہیں ہے علی سے نفرت اور عداوت رکھنے والا خارجی ہے کون سا ایسا کائنات بھی سنی ہے جو علی سے نفرت رکھتا ہوں علی سے عداوت کرتا ہوں کیا اس کو اپنا ایمان عزیز نہیں ہے ایمان کی جان ہے علی کی محبت محبت علی جان ایمان ہے این ایمان ہے روح ایمان ہے اور یہی سنیوں کی پہچان ہے جو علی سے عداوت کرے اس کی بات کرو نا وہ خارجی ہے اور جو محبت کرے وہ تو درجے کا سنی پر ماتا رافضی وہ ہے سن علی سے محبت کرنے والے کو ہم راپسی نہیں کہتے, کہتے رافظی اس کو کہتے ہیں جو باقی خلفا سے مانگتا ہے نہ ان کی نماز اللہ ایمان کو مانتا ہے اس کو تم رافی ہو ہم رافزی کہتے یہ نظریہ ہے امام ربانی رضی اللہ تعالی کا یہ بڑی تفصیل کے تقریباً آٹھ سفات پر یہ یہ فتوا موجود ہے اور فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی رضی اللہ وہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے جب ان کا آخری وقت آیا نزا کے عالم میں جب اس عالم سے تعلق کمزور ہوا اور دوسری دنیا سے ان کا تعلق جڑنے لگا تو میں نے قریب ہو کر ابا جی سے پوچھا ابا جی آپ بڑے دعوے کرتے تھے اہل بیت اظہار کی محبت کے اس اس میں آپ کی کیا کیفیت ہے آپ کا کیا عقیدہ ہے تو فرمانے لگے بیٹا انی غریقن فی محبت بھی میں تو ڈوبا ہوا ہوں جاگنی کے عالم میں دوستو پہچانو ان عقائد کو جو امام ربانی نومت کو عطا فرمائے یہ اسلحے احوال ہے یہ اسلحہ عقیدہ ہے یہ نظریہ ہے جو امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے صحابہ کو سب و شتم کرتا ہے صحابہ کو گالی نکالتا ہے وہ ہے وہ رافضی علی سے محبت کرنے والا کیسے خارجی ہو سکتا ہے اس لیے خارجی میں رافضی میں اور وہ فرماتے ہیں کہ ان کا تو کام یہی ہے صحابہ کرام پتانو تشنی کرنا حضرت ابو حریرا کی مثال دیکھ امام ربانی اور آخری بات امام ربانی حضرت حریرہ کی مثال دیتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں ابو حرارا کی روایات کیا ابو حرارا وہ تو ایسا تھا ایسا تھا من گھڑت باتیں بنا لیتا تھا اور بہت سی روایات اس کے ساتھ کر دی گئی یہ کہا کہا اس اس نے وہ تو دوستو قسم تان و تشنی یہ ان لوگوں کی علامات ہیں آپ اس میں فرماتے ہیں ابو حرارا کی بات کرتے ہو ابو حرارا تو وہ بندہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا سچا غلام تھا اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے حافظ کی خراط لینے والا فرمایا کہ میں جب سو منکم رضاہو کم رضا ہوں فانا آج کون ہے میری بارگاہ میں بیٹھنے والا اپنی چادر پھیلائے اور میں اس میں اپنے, اپنے مکالے کا فیض ڈالوں مقالتی میں اس میں اپنے مکالے کا اب فرماتے میں نے اپنی چادر اتاری اور سرکار کی بارگاہ میں بچھا سرکار نے ہوا میں مٹھی بھری اور چادر میں ڈالی م. میں نے وہ چادر پہنی فما نصیر تو بادشیا اس کے بعد نے بھی پاک کیا اس کا ایک لفظ بھی نہیں بولا ابویرا کی بات کرتے ہو تین ہزار احکام شریعت ہیں اسلام کے اندر تین ہزار ایسی حدیثیں ہیں کہ جن کے ساتھ احکام شریعت ثابت ہیں ان تین ہزار میں سے پندرہ سو ایسے احکام شریعت ہیں جو ابو حرا کی روایت کے ساتھ ثابت ہیں ابو حرا پہ تان کرنے والو ابو حریرا کی باتوں کو ٹکرانے والو اپنے اپنے دین کی خبر لو پندرہ سو احکام شریعت جو حضرت ابو حرا کی روایات سے ثابت ہے کیا بنے گا ان کا اگر ابو حرا پہ اعتبار نہیں ہے تو ابو حریرا کی روایات پہ اعتبار نہیں ہوگا ان حکامی شریف کا اعتبار نہیں ہوگا تین ہزار حکامی شریف میں سے تو دوستوں حضرت ابو رضی اللہ عنہ امام بخاری فرماتی ہیں ابو رحرا وہ بندہ ہے کہ آٹھ سو صحابہ اور تابعین نے ابو ریرا سے حدیث پڑھی جو بندہ آٹھ سو صحابہ اور تابعین کا استاذ حدیث کے اندر اس پہ تان کرتے ہیں. جن میں عبداللہ بن عمر بھی شامل ہے عمل جن میں ہمارے سامنے عقائد کی صورت میں امام ربانی کا یہ نظریہ موجود ہے مکاتیب کی صورت میں موجود ہے اور یہی اہل سنت کے عقائد کی ترجمانی کر رہا اللہ ہمیں اسی پہ قائم رکھے اسی بھی ہمیں اللہ رب العالمین موت, موت عطا فرمائے جو غلام میں ہم آف نزی آفتاب بینم نا شبم نا شب پرستم کہ حدیث اقاب کوئی انتہائی خوبصورت انداز میں انتہائی محققانہ انداز میں حضرت علامہ مولانا مفتی اہل سنت مفتی عبد الرسول منصور دامت برکاتم العالیہ نے حضرت امام ربانی نے جو اپنے مکتوبات کے اندر خلافت اور امامت کا تصور پیش کیا وہ آپ کے سامنے پیش کیا ناظرین ہماری نو ٹی وی کی یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اپنے ناظرین کو جس شخصیت پر بھی ہم پروگرام کریں جس حوالے سے بھی ہم پروگرام کریں اس شخصیت کی کچھ نایاب چیزیں کچھ نایاب نقوش اپنے ناظرین کو دکھائیں تو اس وقت میرے سامنے جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ الحاج عبد القیوم مہاجر مدنی ان کی مرتب کردہ کتاب ہے اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے تعمیر انسانیت اور تعمیر انسانیت کے حوالے سے انہوں نے دنیا بھر میں جو اکابر موجود ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی خدمات انجام دی ہیں ان کے جو اہم کارنامے ہیں ان کو اپنی اس کتاب کے اندر تاریخ کی صورت میں جمع کیا اور اس کتاب کی جلد نمبر دو کے صفحہ نمبر چار سو سترہ کے اوپر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات دی ہے اور انہوں نے حضرت مجدد الف رحمت اللہ علیہ کا وہ مکتوب یہاں دیا ہے جو انہیں مسجد نبوی کے نوادرات میں جو آج بھی محفوظ ہے وہاں سے اس کا عکس لے کر بغیر کمپوزنگ کے حضرت مجدد الف کے ہاتھ سے لکھا ہوا مکتوب اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ حضرت مجدد الف کے مقاشفات کا علمی روحانی اور نایاب خزانہ جو مسجد نبوی میں محفوظ ہے اس کا اکس اہل ذوق کے لیے تحریر کیا جاتا ہے تو جو ابھی ہم کیمرے کے سامنے آپ کو دکھائیں گے یہ وہ مکتوب ہے جو حضرت مجد الفسانی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور یہ آج بھی دربار رسول میں ایک نایاب اور نوادر نسخے کی حیثیت سے موجود ہے اور مسجد نبوی کے نوادرات میں جہاں پر اہل اسلام کی اور چیزیں موجود ہیں وہاں پہ دنیا اسلامیت اسلام اور دنیا نقش بندیت کے اس تاجدار کا یہ مکتوب جو ان کے ہاتھوں میں لکھا ہوا مسجد نبوی میں موجود ہے جو اس چیز کی علامت ہے کہ حضرت مجدد کے مکتوبات کو بارگاہ مستفی میں نہ صرف برائے راست پذیرائی حاصل تھی بلکہ آج بھی در رسول پر وہ مکتوب موجود ہے تو یہ ہم کیمرے کے سامنے اس کو لا رہے ہیں آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ وہ تحریر ہے جو حضرت مجدد کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی پھر اس کے بعد حضرت دستخط موجود ہیں اور یہ نوادر مکتوب نادر اور نایاب مکتوب آج بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک مسجد نبوی کے نوادرات میں موجود ہے اور الحمد اللہ نور ٹی وی نے جس طرح امام اہل سنت اعلی حضرت کا کلمی نسخہ آپ کو دکھایا تھا آج ہم آپ کو حضرت مجد الفانی کے کلمی مکتوب کا وہ حساب کے سامنے دکھایا گیا جسے بارگاہ مستقبی میں براہ راست پذیرائی حاصل ہے اور آج بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ نسخہ ایک تاریخ کی حیثیت سے محفوظ ہے ابھی ہمارے سامنے تشریف لاتے ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا ظفر محمود نقش بندی آپ کا عنوان ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے تجدیدی کارنامے جو آپ نے سر انجام دیے وہ کیا تھے ان کا آپ احاطہ کریں گے محترم جناب حضرت علامہ مولانا ظفر محمود مجددی نقش بندی الحمد اللہ والسلام على اشرف المبیا و المسلی وعلیٰ علی و اما بعد امباد فاؤز من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انّا نحن نزلنا نزل ذکر و ان لہو صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایو الذین آمنو صلوا علیہ وسلمو تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مادن دین الجود والکرم مبعیل اللمه والحلم والحکمی و بارک وسلم و صلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین يا سامین و اعلی ع و اصاب یا شفیعنبن معزز سامعین ناظرین ہم عظیم مشاہ کی سرپرستی میں اور عجلہ علماء کی موجودگی میں اس مجدد کا یوم منا رہے ہیں جنہیں اپنوں اور بیگانوں سب نے مجدد ثانی مانا ہے آپ نے ہمارے بہت بڑے علمی سرمایہ اور ورثہ سے بہت علمی اور تحقیقی اور بڑی خطابت سے بھرپور اور علم سے بھرپور اور نقطے بھی سنے ہیں اور واض اور میسج بھی سنا ہے میں بہت ہی چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا بڑے مختصر وقت میں خطیبہ نہیں خطیبانہ انداز میں نہیں بلکہ چند باتیں صرف دعوت فکر کے لیے پیش کرنے کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجدد کسی امت میں ہونا یہ امت مستفویہ کی تخصیص ہے خصوصیت ہے جناب آدم سے لے کر نبی پاک تک جتنے بھی انبیاء آئے مرسلین آئے کسی امت میں نہ مشتحد ہوا ہے نہ ہی مجدد ہوا ہے یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ ادوار میں جب بھی ضرورت پڑتی تھی تو نبی آتا تھا اللہ کے محبوب چونکہ سرور عالم آخری نبی ہیں آپ کے بعد نبی کوئی ہی نہیں ہے اس لیے ربطالی نے ادوار گزرنے کے بعد جب ضرورت پڑی تو مجدد بھیجے اور مجتہدین بھیجے مجدد اور مشتحد اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا اور امتی کم بیا بنی اسرائیل اب یہاں دور آتا ہے دور کا یہ اب وقت نہیں رہا ورنہ دہر کس کو کہتے ہیں اثر کس کو کہتے ہیں اور کرن کس کو کہتے ہیں میں اس پر گفتگو کرتا بہرل دور اور مدت دور اثر اور کرن لیکن یہ ادوار آتے ہیں ادوار کی بنا پر ضرورت پڑتی ہے کسی ایسے مصلح کی کہ جو دینی اور دنیاوی علوم میں ایسا یقتا ہو کہ جہان سارا اس کو مانے اب ذرا ظاہر ہے کہ آپ سن چکے ہیں کہ چونکہ خانقاہ نظام میں خانقاہ نظام نے دین پھیلایا تھا اس لیے کہ خالی صرف قال کی بنا پر دین کی چاشنی نہیں آئی جب تک صاحب حال موجود نہیں تھے اسی لیے امام مالک کا یہ کال مشہور ہے کہ جس نے تفقو کیا لیکن تصوف میں نہیں پڑا وہ زندگی ہو گیا من تفقا و لمب یا تصوف تند وہ زندگی ہو گیا یا خطرہ ہو گیا اس کے زندگی ہونے کا وہ من تصوفا وَلَمْ یا تفقا جو جس نے تصوف کو تو اختیار کیا لیکن فقی نہیں ہوا تفسقا اس کے فیس کو فجور میں پڑنے کا خطرہ ہوا وَمَنْ من تحقا وہ من جمع بھائی کا جس نے دونوں کو یعنی تصوف اور فقہ کو جمع کیا وہی صاحب حق ہوا ہے تو ہر دور میں جب دین کی تجدید کا مانا کیا ہے ایک تجدید اور ایک ہے تجدد تجدید یہ ہے کہ وہی دین جو اللہ کا رسول لے کر آئے وہی تشریعات دین کی جو نبی پاک سر عالم لے کر آئے اور سیاب کرام کے نفوس قدسیہ کے ذریعے امت کو پہنچا اس میں اگر لوگوں نے کچھ چیزیں ملا دیں تو اس کی تیر کر کے پھر اسی طرح یعنی دوسرے لفظوں میں دین کو ایک نیا خون دے کر اسی طرح پھر اس میں جوانی پیدا کی یعنی وہی دین جو سر, جو سر عالم لے کر آئے نے پیش کیا یہ ڈیوٹی ہوتی ہے مجدد کی اور متجدد وہ ہوتا ہے تجدد جیسا کہ ہر دور میں غامدیت کی بیماری میں مبتلا لوگ ہوتے رہے ہیں جو کہ دین کی تشریح وہ کرتے رہے ہیں جو غیروں کو پسند ہو ایسے لوگوں کو متجدد کہا جاتا ہے مجدد نبی پاک کا غلام ہو کر صحیح دین پھیلاتا ہے اور غامدیت کے مرض میں مبتلا مریض لوگ پھر واشنگٹن یہود و نسارا کو جو شہ پسند ہو وہ تشریح بیان کرتے ہیں اور ہر صدی میں مجدد آیا جیسا کہ آپ سن چکے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ سوال یہ ہے کہ ہر صدی میں مجدد آیا اور, اور جناب مجدد پاک جنہیں مجدد الف ثانی کہا گیا اور یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ مجدد الف ثانی کہنے والا کوئی عام فرد نہیں تھا سب سے پہلے اس نے کہا جو جس کی کتابیں معقولات اور منقولات میں اور علم کلام میں علم ریاضی میں اسٹرون میں علم الحروف میں آج بھی مشکل ترین کتابوں کے آواشی جس کی مدد سے کتاب کو سمجھا جا سکتا ہے اور جسے جس سلطان اورنگزیب عالمگیر نے سونے سے تولا جس کو ملا ابوالحکیم سیال کوٹی کہتے ہیں اور یہ وہ ہیں جو مجدد پاک کا کلاس فیلو بھی ہے میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کلاس فیلو کسی کی عظمت کو اس طرح مانتا ہو جس نے جوانی کو بھی دیکھا ہو ہے مجدد پاک آپ کا شباب بھی کتنا پاک تھا آپ کا علم بھی کتنا آلہ تھا کہ آپ کو آپ کے کلاس فیلو نے جو اپنے وقت کا علم کا امام ہے مجد الفانی سب سے پہلے کا اور پھر ماننے والوں کی بعد میں کتاریں لگ گئیں اب اس کی وجہ کیا ہے پہلی بات تو یہ داود کیسری ایک بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے فلسفی ہوئے ہیں انہوں نے ایک شرح لکھی ہے فصوص الحکم کی الحکم شیخ ابن عربی کی ایک کتاب ہے فلسفے تصوف کے فلسفے پر اور اس میں اس کی شرح لکھی وہ لکھتے ہیں کہ ہر ہزار سال کے بعد قواقب سبا اور اسماء الہیہ کے تحت دورہ ہوتا ہے وہ دورہ ہزار سال میں پورا ہوتا ہے تو ایک ہے صدی جس کو بعض کے ہن بھی کہا گیا ایک ہے صدی کا دورہ صدی کے دورے میں آلات کچھ اور ہوتے ہیں اور سبا کواکب کا اسمائے الہیہ کے زیر تات ہزار سالہ دورے کا اثر کچھ اور ہوتا ہے اور یہی بات ہے یہی بات ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ دو ہزار میں ہم یہی تھے جب سن دو ہزار تلو ہوا جنوری آیا ٹو تھاؤزینڈ کا تو اس وقت یورپ پورے میں میلوڈی منایا گیا کہ نہیں ملینیم ہزار یعنی سال مانا یہ ہیں کہ سابقہ امتوں میں بھی ہزار سالہ پیریڈ کو اہمیت دی گئی اللہ کے محبوب نے بھی فرمایا کہ میرے دین پر بھی جب ہزار سال مقرر ہوں گے تو وہ آئے گا جو کہ سلا ہوگا اور وہ آئے گا کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا اب معنی یہ ہیں کہ یہ ہے مجدد ہزار سالہ اچھا پھر الف ثانی الف ثانی کیوں اور یہ کہنے والے عام لوگ نہیں تھے ماننے والوں میں نقش بندی بھی ہیں قادری بھی ہیں چشتی بھی ہیں سور بھی ہیں اور ابھی جو دور چودویں صدی کے مجدین کا گزرا ہے چودہویں صدی کے مجدد حضرت فاضل بریلوی نے انہیں امام ربانی مجدد الف ثانی لکھا ہے ساٹھ علوم کا عالم امام آل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی اور اسی طرح جنہیں ایک اور مجدد کیونکہ ایک وقت میں صدی کے مجدد کئی آ سکتے ہیں یہ لکھا ہے علماء نے ایک اور جنہیں مجدد مانا گیا گوڑے کا تاجدار جسے جہان محدث اعظم آزم اعظم وہ یہ بھی چھپن علوم کا عالم ہے فکی اپنے دور کا بڑا فقیر علم حروف کا ماہر علم ہنسا کا ماہر علم جفر کا ماہر علم ریاضی کا ماہر اقلید کا ماہر اپنے دور کے رائج سارے علوم کا عالم اور ماہر انہوں نے بھی چشتی ہیں بے شمار مسائل میں اختلاف بھی کیا چشتی ہیں مگر جہاں ذکر کیا امام ربانی مدد الفسانی لکھا اب سوال یہ ہے کہ الفسانی کا معنی کیا ہے بڑی قیمتی باتیں کی ہیں علماء کرام نے الفسانی کا مانا کیا یہ نہیں کہ آئندہ آنے والے جو ہزار سال ہیں ہزار سال گزر گیا اول اب ہزار سال جو آئندہ آئے گا اس پورے ہزار سال کے لیے مجدد ہیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ صدی کے مجدد کی تنقیر ہو رہی ہے انکار ہو رہا ہے نہیں معنی یہ ہے خود اجتے مجدد پاک سے پوچھا گیا آپ نے کہا جو فرق سو اور ہزار میں ہے وہی فرق سو سالہ مجدد اور ہزار سالہ مجدد میں ہے اب یہاں اگر ہم دیکھیں یہ میں آپ کو دفتے فکر دے رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مجد ثانی تو معنی یہ ہے کہ پہلا ہزار سال ملینیم اسلام میں گزر گیا اب دوسرا ہزار سال آئے گا اب اگر کوئی نبی کے علم قیامت کا انکار کرے تو اسے یہ تو دیکھنا چاہیے کہ علما اور مشائق نے کیا لکھا ہے ہزار سال آئے گا اب اگر اس کو آپ سامنے رکھیں کہ ثانی یعنی آئندہ جو دوسرا اظہار سالہ پیریڈ آنے والا ہے اس کے لیے بھی آپ مجدد ہیں اگر اس کے لیے بھی مجد ہیں تو پھر یہ ویسے ہی بات نہیں شیخ ابن عربی جو کہ مقاشفا میں بڑا مقام رکھتے تھے شہ مشین ابن عربی کے اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سن انیس سو کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا گو کہ یہ زنی ہے یہ, یہ ایک کشف کی بات ہے ہم اس پر بنیاد نہیں رکھتے لیکن شیخ ابن عربی نے یہ لکھا ہے کہ سن انیس سو ہجری کے بعد امام مہدی کا ظہور جناب عیسا کا نزول یہ ہوگا اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے ملفوظات میں یہ قول شیخ ابن عربی کا نقل کیا تردید نہیں کی دو باتیں اور تیسری بات مفتی فیض صاحب میرے منیر کے مرتبہ لکھتے ہیں کہ جب شیخ ہمارے شیخ جناب سکلین سے پوچھا گیا پیر میر علی شاہ صاحب سے شیخ ابن عربی کے اس مقابفے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے آیت پڑھی زہر الفسادو فل بحر ول بہرے اور مسکرائے اس کا جواب نہیں دیا اس کا صرف جواب یہی یہ دیا جب پوچھا گیا تو یہ آیت پڑی زہر الفسادو فی البر فل بر وہر تو یہ پڑھی جب تو مسکرائے تو مفتی صاحب کہتے ہیں جب وہاں بیٹھے ہوئے کئی علماء نے جن میں شیخ الجامعہ بھی موجود تھے اور شیخ اور بھی ہمارے بزرگ موجود تھے علامہ غازی بھی موجود تھے انہوں نے جب اس کریمہ کا عدد نکالا تو وہ بھی انیس سو سے زیادہ بنتا ہے معنی یہ ہیں اشارہ دے دیا کہ آلتے مقاشفا میں یہ بات درست ہے تو جن لوگوں نے استح مجد الف ثانی کو مجد الف ثانی کہا ہے کیا انہوں نے امام بیدی کے ظہور تک مجدد نہیں مانا اور پھر اجت امام مہدی آئیں گے کیونکہ مہدی کا ہونا بھی خصوصیت مصطفیٰ میں سے ہے امت مصطفیہ میں سے ہے تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں اب آپ کو بتاؤں کہ اس دور کا عظیم مفکر جب ہم اقبال کا ذکر کرتے ہیں تو علامہ اقبال ایک شاعر نہیں ہے علامہ اقبال کا فاضل علامہ اقبال علوما و باطنہ رائج الوقت علوم شرکی و گربی کا عالم ہے اور پوری آدمی جن کو گراؤنڈ ریالٹیز آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے سیاسی آلات سے بھی واقف ہے انقلابی بندہ ہے آپ نے آپ چونکہ جرمن کا آپ کے دور میں جرمن کا ایک فلسفر ہوا ہے نتشے نتشے کا فلسفہ بڑا مشہور رہا ہے یورپ میں تصوف کے حوالے سے بھی فلسفے کے حوالے سے لیکن وہ منکر تھا تو علامہ اقبال نے پتے کیا لکھا آپ وہ لکھتے ہیں کہ او بی درماند و ما الہ نہ بلا درماند وہ لام بس ڈوبا رہا اور گم رہا اور الا کی طرف نہیں جا سکا از مقام میں ابد ہو بے گانا رفت اس کو پتہ ہی نہیں کہ ابد ہو کا مقام کیا ہے کاش بودے در زمانے احمد میں آپ سے پوچھتا ہوں وارے اقبال وارے اقبال تیری نگاہ میں اور کوئی آیا ہی نہیں سوائے مجد الفانی کے یہ اقبال تین چار سو سال بعد ہوئے نا تو اقبال کہتے کاش بودے در زمانے احمد تار بر برسرور سرمدے او کاش تو میرے احمد کے دور میں ہوتا اور یہ وہی احمد ہے جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحت پر وہ شاہ و خاک کے ہے زیر فلک مطلع گردن نہ کی کی آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی یہ اہرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگے با اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار اب کاش کے وقت ہوتا مجھے اشارہ ہو, ہو گیا ورنہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا کہ ان،, ان کا جو تجدیدی کارنامہ ہے چونکہ موضوع یہ دیا گیا تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ اس وقت یقیناً وادت الوجود ہمارے موقف ہے ہمارے مقافع میں حق موقف ہے ہم اس کی طرف نہیں جاتے لیکن وادت الوجود کو سمجھنا مشکل تھا وادت الوجود کو خاص کر ہندوستان میں آپ کو پتا نہیں کہ مولانا مولوی عبدالرحمان لکھنوی نے اسی بنا پر اسنام کی عبادت کو بھی جائز قرار دے دیا ودت الوجود کو سامنے رکھ کر جس کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب کو تحقیق کلاک فی کلما تلاک پوری, پوری کتاب لکھنا پڑی پوری کتاب لکھنا پڑی اب ہندوستان کا ماحول دیکھیں ہندوستان کے ماحول میں خانقاہ نظام میں جب ودت الوجود آ گیا سجدہ تعظیمی جائز قرار دیا گیا اور بھی, بھی کئی کباتیں آ یہ حضرت امام ربانی مجد الفانی کا کمال تھا کہ انہوں نے وادۃ الشہود کو وادت الوجود کی بجائے ودت الشہود کو سامنے لا کر اس کا تعارف کرا کر لوگوں کو شرک اور کفر سے بچایا آپ کے تجیزی کرناموں میں ایک بہت بڑا کرنامہ یہ بھی تھا کیونکہ یہاں چار موقف ہے وقت نہیں ہے اس، ان کو میں نہیں چھیڑتا چار موقف تھے اور چوتھا موقف آپ کا تھا اور آپ نے خانقائی نظام کو بچایا ہے اور آپ نے تصوف کو بچایا ہے اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج مجد الفسانی کا قرض ہر سلسلے پر ہے اور اسی لیے ایک سوال ہے کہ اپنے والد گرامی سے سلسلہ عالیہ چشتیہ لیا شیخ کمال سید کمال شاہ کمال کیتھلی سے شاہ سکندر کے ذریعے غوث پاک کا جبا بھی لیا وارے غوث پاک آپ نے پانچ سو پہلے جس نور کو دیکھا اور آپ نے فرمایا پانچ سو سال بعد یہ نور آئے گا میرے میرا یہ جبا اس تک پہنچانا کی بھی کیا نگاہ تھی اور وہ لیکن آپ پر غلبہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا کیوں ہوا اپنے والد کے سلسلے کا غلبہ کیوں نہ ہوا حضرت خواجہ عبد الباقی کے سلسلے کا غلبہ کیوں ہوا کہ اس وقت تصوف میں یا خانقاہ نظام میں جو خرابیاں آ گئی تھی ان کا حل صرف اور صرف سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں تھا اس وقت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ان کا علاج موجود تھا اس لیے آپ نے اسی کو اپنایا اس حالانکہ ہر سلسلے میں آپ بات کرتے تھے اور میں آخر میں یہ کہوں کہ ہمارے اس مجدد کو عام طرح کا مجدد نہ سمجھو یہ مجدد وہ ہیں جن پر لکھنے والے اپنے ہی نہیں ہیں مستشرکین بھی ہیں مستشرکین نے مغربی مفکرین نے جن میں ٹی ڈبلو آرنلڈ ڈی ایس مارگولیس سر ایملٹن گیب سی اے اسٹوری ڈاکٹر پیٹر ہارڈی اور کارین مور مولے اور ڈاکٹر فری لینڈ ایبٹ یہ جتنے بھی ہیں ایک فرانس کے ہیں ایک لنڈن یونیورسٹی کے فاضل ہیں اور پھر جو ٹی ڈبلو آرنلڈ ہے یہ ریلیج ریلیجن آف اسلام اس نے یہ کتابیں لکھی ہیں پھر ڈاکٹر فری لینڈ ایبٹ ڈاکٹر ہلسن ہلنس اور ڈاکٹر جے ایم ایس بلیان ان میں کئی ڈاکٹر ایسے ہیں کہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے ہیں الفسانی کی ذات پاک پر مانا یہ ہے کہ ہمارے مجدد کو مجدد ماننے والے اپنے ہی نہیں بھی ہیں اور جس کو انہوں نے مانا انہوں نے خان نظام میں تتیر کی علم کی دنیا میں شریعت اور طریقت کے سنگم کو ملایا اور پھر دنیا بھر کو بتایا کہ نبی کا غلام کتنی اونچی پرواز رکھتا ہے ان نہوں نزل نہ یہ اللہ تعالی کا کرم ہے اور اس کا نظام ہے کہ اسی نے ذکر کو نازل کیا اور وہی اس کی حفاظت کرتا ہے انہی محافظین میں ایک ہستے مجد الفسانی بھی تھے جن کا فیضان آئندہ آنے والے ہزار سال تک موجود رہے گا انتہائی خوبصورت انداز میں بڑی جدید انداز میں آپ نے ایک خوبصورت تحقیق ہمارے صاحب نے پیش کی علامہ ظفر محمود نقشبندی مجدین یقیناً آپ کی گفتگو سے مجددانہ فیض چھلکتا ہوا نظر آ رہا تھا ناظرین ایک مختصر سی بریک اور پھر حاضر ہوتے